انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں یہ انتظام کیا کہ انسانیت میں سے بہترین افراد کا انتخاب کر کے انہیں سب سے پہلے ہدایت دی اور ان کو وہ علم دیا جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے سماج اپنے علاقے کے لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے حق کے اجالے کی طرف لائیں ایک انسان اپنے طور پر یہ نہیں جان سکتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے ایک انسان صحیح اور غلط کا فرق محض اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کر سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خارجی ہدایت کی ضرورت ہے ایک ایکسٹرنل گائیڈنس اس کو چاہیے وہ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ بس سوچے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پھر وہ پہچان لے کہ صحیح کیا ہے اور پھر اس پہ چلنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے انسان کی رہبری کے لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور اس مقصد کی تکمیل اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کی ذمہ داریاں کیا ہے انسان کے لیے اس مقصد میں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے رکاوٹیں کیا ہیں کون سی چیزیں ہیں جو اس کو مقصد کے پورا کرنے سے روکتی ہیں انسان کی منزل کیا ہے چاہے ایسے بھی یہ دنیا ہے یا اس سے آگے کچھ ہے اس کا مقصد اور اس کی منزل کیا ہے اس منزل تک پہنچانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس منزل میں اس منزل تک پہنچنے میں کیا رکاوٹیں اس کے لیے انسان دنیا میں سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے سعادت کیسے حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کی اس زندگی میں انسان نجات اور فلاح کیسے پا سکتا ہے یہ انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی کے نتیجے کو کیسے پہچان سکتا ہے یعنی ایک آدمی کل کیا ہوگا اس کو نہیں جانتا ہے تو ایک آدمی ساری انسانیت کا مستقبل کیا ہے ان کا فیوچر کیا ہے ان کا گول کیا ہے اور پوری زندگی کا حاصل اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ کیسے جان سکتا ہے کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے دنیا میں ایک انسان ٹرائل اینڈ ایرر کوشش کرتا ہے غلطی ہوتی ہے پھر نتیجہ نکلتا ہے اس بنیاد پر زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی زندگی کی حقیقتیں ہیں لیکن ایک آدمی کو وہ سیکھنے میں بھی ایک زمانہ گزر جاتا ہے بہت ساری چیزیں اکثر چیزیں جو بچپن میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان میں سے تھوڑی جوانی میں سمجھ میں آتی ہیں اپنے بارے میں بہت کچھ آدمی جوانی کی عمر میں سمجھنے لگتا ہے لیکن جوانی میں بھی زندگی کے بہت سارے حقائق اس پر پوشیدہ رہتے ہیں اسے چھپے رہتے ہیں اور وہ ایک جنون کے پیریڈ میں دور میں ہوتا ہے جس میں سب اس کو غلط دکھائی دیتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو وہ صحیح سمجھتا رہتا ہے اس کے لیے نصیحتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اس کو نصیحت کرنے والے کم سمجھ دکھائی دیتے ہیں یہ بھی دور نکل جاتا ہے اکیلا پن نکاح کے بعد بیوی بچوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر ایک زندگی کا دور اور آگے بڑھتے بڑھتے بڑھاپا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے ایک آدمی پیچھے کی زندگی کو دیکھنا شروع کرتا ہے میں نے کیا کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا کرنے سے کیا نقصان ہوا کیا نہ کرنے سے نقصان ہوا کیا کرتا تو اچھا تھا کیا نہیں کرتا تو اچھا تھا بڑھاپے کا ایک عام بڑھاپے کی ایک عام سنت یہ ہے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا ڈسیزنس زندگی میں لیے کیا صحیح تھے کیا غلط تھے لیکن بڑھاپا جہاں تجربے کے اعتبار سے ایکسپیرینس کے اعتبار سے اور فیصلوں پر جج ہونے کے اعتبار سے ایک بہت ہی اچھی عمر ہے ایک آدمی اپنے سارے فیصلوں کو جج کرتا ہے اپنے ججمنٹس کو جج کرتا ہے کتنی عجیب بات ہے زندگی میں اس نے کیا کیا ججمنٹس لیے ہیں کیا کیا فیصلے لیے ہیں ان فیصلوں پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح تھا کہ نہیں تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی عمر ایک انسان کے عمل کی عمر کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے اب زندگی نہیں رہی اب زندگی ختم ہے ختم کے قریب ہے وہ دور چلا گیا جس میں وہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا آج صحیح معلومات ہو گئی صحیح تجربات ہو گئے نتائجات سامنے ہیں لیکن آج عمل کا دور نہیں رہا وہ وقت گزر گیا جو میں نے کرنا چاہیے تھا تو ایک انسان دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چھوڑ دے جو صحیح لگتا ہو کر اکثر انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ موت کے وقت میں وہ افسوس ہی کے ساتھ مریں گے کیونکہ پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ان کی عقل کی کمی تجربات کی کمی فیصلہ لینے کی صلاحیت کی کمزوری اور کم ایکسپیرینس کی وجہ سے بہت سارے حقائق پھر بھی ان سے چھپے رہیں گے تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر رسول نہیں بھی آتے تو ایک آدمی سمجھ لیتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کو معلوم ہے انسان کی صلاحیتیں کیا ہیں اور انسان کی محدودیتیں کیا ہیں انسان کی صلاحیت کیا ہے اس میں کیا کیا کیپیسیٹیز ہیں اور اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں اس کی یعنی کمیاں کیا اس کے اندر اور اس کی کمیوں میں سے ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ غیب کو اپنے طور پر جان ہی نہیں سکتا ہے اور اکثر حقائق غیب میں ہیں ماضی کے اعتبار سے آپ دیکھیں مستقبل کے اعتبار سے آپ دیکھیں حال کے اعتبار سے آپ دیکھیں اکثر اہم ترین حقیقتیں غیب میں ہیں انسان اپنے طور پر ان کو نہیں جان سکتا ہے چاہے وہ مادی حقائق ہوں مٹیریل سینس میں ہوں کائنات کی سطح پر ہوں یا وہ مانوی حقیقتیں ہوں انسان کی فطرت اس کی زندگی کا مقصد اس کی سوچ کی صلاحیت اس کی اس کا سکون یہ ساری چیزیں کس میں ہیں اگر انسان جان لیتا تو دنیا میں سکون کی تلاش میں انسانوں کی کوششیں الگ الگ نہیں ہوتی ہیں بھائی ایک چیز میں سکون ہے چلو کرو اور اگر واقعی انسان جان لیتا تو ایک انسان ایک چیز کو سکون کے لیے چن کر پھر پھینکتا نہیں کیوں پھینکا غلط نکلی اس میں سکون نہیں ہے تو یہ انسان کی محدودیتیں ہیں انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جس کو جاننا ضروری ہے ایک انسان واقعی اللہ کے تابع تب ہی ہوگا جب وہ اپنی جہالت کا اقرار کر لے نہیں میرے کو بھی آتا ہے میرے کو سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جب تک ہوگا تب تک وہ اللہ کی رہبری سے بھاگتا رہے گا یا اس میں تحریفات اور تعویلات کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہے گا جب تسلیم آدمی کر لے نہیں اللہ ہی کی طرف سے حق آتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا کام اس کو مان لینے میں ہے میری نجات اس کے تسلیم کر لینے میں ہے یہاں سے آدمی کی سعادت کا دروازہ کھلتا ہے رسولوں کے ذمہ انہی حقائق کو پہنچانا ہے پہنچانا تھا جو انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے پہل الا رسول بلاب اللہ نے فرمایا تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچانے کی سے اور کچھ ہے ان پر اس کے سوال اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ حق جس کے بغیر انسان کی زندگی سنور نہیں سکتی ہے اس حق کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے امانت دار سچے اور مستقل مزاج اچھے کردار کے افراد پر اس حق کے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے انہیں پاکیزہ نفوس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے اس سے پہلے ایک درس میں ہم نے کچھ باتیں ان کے بارے میں دیکھی تھیں یہ عقیدے کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور ایمان کے جو چھ ارکان ہیں جو حدیث جبریل میں اور دوسری احادیث میں بھی مذکور ہیں اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر منتشر ہیں ان کے بارے میں تفصیل رسولوں پر ایمان لانا بھی ایک اہم ترین رکن ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان یہ چھ ارکان ہیں جو حدیث جبریل میں جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی کہ جبریل نے جب پوچھا ایمان کے بارے میں مجھ کو بتائیے اخبرنی نیان ایمان مجھ کا ایمان کے بارے میں بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا انتب منا بال و ملاقت ہی والیوم کتب ہی بالقدر رسول ہی آخر خیری یہ چھ ارکان ایمان کے ہیں ان میں سے چوتھا رکن چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے تو رسولوں کے بارے میں پوری تفاصل دیکھنا ایک بہت بڑا باب ہے اس کو زیادہ وقت رکار ہے لیکن اہم ترین معلومات رسولوں کے بارے میں رسولوں کی شخصیت کے بارے میں ان کے اوصاف کیا تھے ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں اور کیا چیز تھی جو ان کے بس میں نہیں تھی یہ چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ رسولوں کے بارے میں ہمارے عقائد میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جو ہم کو جاننا چاہیے تھا یا کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے جو غلط تھی اور ہم اس کو صحیح سمجھ کے چلیں اس لئے اہم ترین باتیں رسولوں کے بارے میں کیا ہیں آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم کچھ یعنی اخیر تک آ چکے تھے یہاں تک آئے تھے کہ رسولوں کا تذکرہ بعض کا ہے اور بعض کا قرآن کریم اور احادیث میں نہیں ہے سارے رسولوں کی تفصیل نہیں ہے اب اس سے آگے کا حصہ ہم شروع کریں گے اور دیکھیں گے اور کیا باتیں رسولوں کے بارے میں قرآن و سنت میں ہیں رسولوں میں رسولوں کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسولوں میں مراتب ہیں اگرچہ سارے رسول ایک ہی مقصد سے آئے لیکن رسولوں کے اوصاف ان کی کوششیں اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا الگ الگ مرتبہ ہے سارے رسول ایک لیول کے نہیں ہیں سارے رسولوں کا مرتبہ برابر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی جتنے بندے ہیں ان میں دین اور تقوا کے اعتبار سے ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی شریعت پر عمل کے اعتبار سے ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے ان اکرم اکم ان اطقاء تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوا والا ہے تو معلوم ہوا کہ بندوں میں مراتب ہوتے ہیں ظاہر بات ہے رسولوں کے پاس بھی یہ تھی ایمان اور تقویٰ تو اس اعتبار سے اور دوسرے اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں بہت سارے اجزاء ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رسولوں میں مراتب تھے یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے تل کر رسول فبل تل الرسل یہ رسول تھے یا یہ رسول ہیں فضلنا بعضهم بعض ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی رسولوں میں سے بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں سارے رسول مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں یہ صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ آیت نمبر دو سو ترپن ہے محسن احمد ترمیدی اور ابن ماجہ کہ ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر میں ابن آدم کا سید ہوں گا قیامت کے دن اور مجھ کو اس پر فخر نہیں ہے. میں بطور فخر ہی بتا, رہے نہیں. نہیں بتا رہا ہوں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخَر اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے وَمَا مِن آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لوائی. اس دن کوئی نبی آدم یا ان کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو اس حدیث کو امام احمد ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے صحیح الجامع صغیر میں شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں سب کے سید ہیں سید کے معنی ہوتا ہے سردار کے لیڈر کے جو سب سے آگے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ فضیلت کے اعتبار سے سارے رسول میں سب سے افضل اس میدان میں جس میں انسانیت سب کی سب جمع ہوگی اس میں سب کے سعید کون ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ اہلیت والا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہونے کی وجہ پیچھے ہوتا ہے اور کوئی کم اہلیت والا ہوتا ہے وہ زیادہ آگے ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے کسی کو عزت مل جاتی ہے تو دنیا کی تقسیم اور دنیا کا پانا کھونا یہ اصل نہیں ہے اصل فیصلے کا دن کونسا ہے قیامت کا دن ہے جس میں ساری بڑائیاں کھو جائیں گی بڑا وہی ہوگا جس کو اللہ بڑائی دے گا اور حقیقی دن وہ ہوگا جس میں فضیلتیں سامنے آئیں گی اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ سار ہوں گے واقعی فضیلت کا دن وہ ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سارے نبیوں کے سردار قیامت کے دن ہوں گے یعنی آپ سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں بعض لوگوں نے آدم علیہ السلام کے نبی ہونے ہی کا انکار کیا اور عیسائی بھی آدم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں بعضوں ان کا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ جو کچھ واقعہ جنت میں ہوا پھل کھانے کے اعتبار سے تو عصمت انبیاء کے پہلو کو غلط طور سے سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر دیا کا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا وَمَا مِن نبی دن اس دن کوئی نبیوا چاہے آدم ہو یا ان کے علاوہ تو یہاں پر کس کا ذکر آ رہا ہے نبیوں کا ذکر آ رہا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا چاہے آدم ہو یا کوئی اور ہو جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو تو معلوم ہے یہاں پر آدم علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی تھے تو آدم علیہ السلام جہاں پہلے انسان تھے وہاں پر پہلے وہی پہلے نبی بھی تھے یہ ہمارا ہے تو بہرحالی بات معلوم ہوئی کہ رسولوں کے مراتب ہیں اور رسولوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آگے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا کیوں بھیجا اللہ نے رسولوں کو کوئی ایک مقصد تھا یا کئی مقاصد تھے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے ہر امت میں رہبری کے لیے نبی اور رسول بھیجے ہر امت کے لیے اللہ نے رہبری کا انتظام کیا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے اللہ رحمت والا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے رہبر بھیجے ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے بھیجے یا فلاں علاقے کے لیے بھیجے ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں پر پارشلٹی نہیں ہے اللہ کے ہاں پر اصول کی بنیاد پر فضیلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے رہبر بھیجے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ امن امتن اللہ خلا فی ہا نذیر وہ امن امتن اللہ خلا فی نذیر ہر امت میں ایک خبردار کرنے والا گزر چکا ہے یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر چوبیس ہے کہ ہر امت میں ایک ڈرانے والا آیا انسان کے مقصد اور انسان قیامت کا دن آنے والا ہے اس میں کامیابی ناکامی کا پیمانہ کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے کفر اور شرک اور اسیان کا انجام کیا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ من امتن اللہ خلافی ندیل ہر امت میں ڈرانے والا آیا سورائ آیت نمبر سات میں اللہ نے فرمایا ولی کل ہاد ولی کل ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہادی تھا ہاد ہدایت دینے والا رہبری دینے والا تو اللہ تعالی نے ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے رہبری دینے والے اور ان کے انجام سے باخبر کرنے والے بھیجے تو یہ ایک ہمارے لیے یعنی اسلام کی ایک بہت اونچی تعلیم ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے ہر قوم کے لیے رہبری کا انتظام کیا ایسا نہیں کہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا چاہے ہدایت پر ہو چاہے گبراہ جی بلکہ ہر قوم کے لیے رہبر آئے یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیا اس آیت کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتم بدھا یا کنفیوشس یا اس طرح کی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں فلاسفر ہوں یا سماجی اعتبار سے اصلاح کی کوشش کرنے والے مشہور اشخاص کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں کیونکہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے ہر قوم میں رہبر آئے تو کیا یہ مسلمان کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے گوتم بدھا نبی ہو یا رسول ہو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے لیے نص ضروری ہے عقل کافی نہیں ہے قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے ہم دروازہ نہیں کھول سکتے کہ فلاں شخصیت بہت فیمس تھی بہت ہی سماجی کام اس نے کیے اس لیے وہ نبی نہیں ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح احادیث میں اگر کسی کی نبوت کا سراہتن یا قوی اشارہ ملتا ہو تب جا کر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہے یا نبی ہونے کا یعنی بہت قوی امکان ہے جیسے مثال کے طور پر لکمان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری حکمت کی باتیں کہیں لیکن لقمان یہ نبی نہیں تھے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت حکمت کی باتیں کہنے والا نبی بھی ہو وہ ایک غلام تھے اور ان کے بارے میں ابن عباس وغیرہ کے اقوال ملیں گے آپ کو تفصیل میں آپ سن لقمان میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بالمقابل خدر ہیں جن کو بہت سارے لوگوں نے ولی اور کسی نے فرشتہ قرار دیا لیکن خدر کے بارے میں قوی قرینہ موجود ہے کہ وہ نبی تھے جمہور کا قول ہے کہ وہ نبی تھے خدر علیہ السلام یہ نبی تھے کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہیں کاف میں وہ اللہ کی وہی کی طرف اشارہ کر دی کہ میں نے اپنے طور پر نہیں کیا میں نے وحی کی بنیاد پر کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے تو اس طرح سے قرآن و سنت میں اگر کسی کا تذکرہ ملتا ہے اس اعتبار سے کہ سراہتن یا قوی اشارہ اس کے لیے موجود ہو کہ یہ نبی تھے تو ہی اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ورنہ اگر کوئی آدمی سماج میں اس نے بہت بڑا کام کیا ہو لوگوں کی اصلاح کی ہو یا اس کی تعلیمات میں توحید ملتی ہو تو ضروری نہیں کہ اس کو نبی قرار دیا جائے اس لیے کہ عرب میں بھی ایسے کئی لوگ تھے جو مشرقانہ ماحول کے باوجود ایک اللہ کو مانتے تھے ایک اللہ کو مانتے تھے اس بنیاد پر ان کو نبی نہیں کہا جا سکتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اپنے طور پر کسی کے نبوت کا امکان پیدا نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہو اس کے بارے میں توقف کریں اور یوں کہیں جب تک کسی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی اس کو نبی نہیں مان سکتے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ بعض لوگ دعوت کے شوق میں قوموں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی پاسبلیٹیز کریٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑی علمی غلطی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں توقف کرنا چاہیے اس میں سیف طریقہ کیا ہے توقف توقف کیا ہے بھائی ہم کو نہیں معلوم نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں جب تک یہ ثابت نہیں ہو نبی مانیں گے نہیں اور قطان قسم کھا کے بھی نہیں کہیں گے وہ نبی نہیں تھا کیوں اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے اس لیے ہم کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہاں یہ کہنا کہ دیکھنا پڑے گا تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان خاتمن گیر لا نبی آبادی <تصفيق> میں آخری نبی ہوں نبیوں کا خاتم ہوں خاتم ہوں دونوں مانا ہے ختم کرنے والا اور ان پر مہر لگانے والا ان کے سلسلے پر اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر قوم میں اللہ تعالی نے نبی اور رسول بھیجے رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے کیا تھا رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں پر خوشخبری برے کاموں پر وہ عید سنانے کے آتے تھے اور لوگوں پر سچائی حق دین اللہ کی طرف سے تعلیمات کی بنیاد پر اتمام حجت کے لیے آتے تھے حجت تمام کرنے کے لیے آتے تھے کہ پہنچا دیا اب ماننے والا کامیاب نہیں ماننے والا مجرم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے روس المشرین ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے تھے جو ڈراوا سنانے والے تھے خبردار کرنے والے تھے کیوں بھیجے ایسے رسول لی اللہ یقون علّہ سے علّہ خبر تم تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ ہم کو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں ہم کو کوئی بتانے والا آیا نہیں ہم نہیں جانتے تھے تو ہم کو کیسے سزا مل رہی ہے تو رسولوں کا ایک مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کے انجام سے باخبر کریں اور رسول کی دعوت کے بعد یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ رسول کی دعوت کے بعد جو قوم ہوتی ہے اس کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ رسول کے آ جانے کے بعد انجام بھی دنیا میں آ جاتا تھا قوموں نے مانا بچ جاتے تھے نہیں مانا قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا تو یہ دنیاوی فیصلہ تھا ان کی بدکاری کا ان کے برے اعمال کا آخرت کا فیصلہ الگ ہے تو رسولوں کی بنیاد پر اتمام حجت ہوتا ہے محض عقل کی بنیاد پر اتمام حجت نہیں ہوتا ہے ایک بہت بڑا سوال آج کے دور میں کھڑا ہوا ہے کہ جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ان کا کیا تو کچھ لوگوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے اور اپنی عقل کی بنیاد پر وہ سمجھ سکتا ہے تو اپنی عقل کی بنیاد پر اگر وہ حق کو قبول کرتا ہے تو کامیاب ہے اور عقل کی بنیاد پر اگر وہ حق واضح ہو عقل میں آئے پھر بھی رد کرے تو مجرم ہے لیکن یہ پیمانہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عقل نہیں بلکہ رسولوں کی تعلیمات کا پہنچنا یہ اتمام حجت ہے جیسے کوئی آدمی جنگل میں جی رہا ہے اس تک حق نہیں پہنچا تو اب اس پر اتمام حجت ہوا یا نہیں تو کوئی بولے گا اس نے دیکھا تھا اس کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھی ہے اگر اس نے فطرت کے خلاف کیا تو مجرم نہیں کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ یقون علی اللہ تم باد تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے آجانے کے بعد کوئی حجت کوئی مضبوط ایکسکیوز باقی نہ رہے معلوم نہ آئے یعنی رسولوں کی رسالت رسولوں کا پیغام نہ ملے تو آدمی کے پاس ایک حجت باقی رہتی کہ میرے پاس نہیں آیا کوئی ہے. تو آج بہت سارے اقلانی یون جو عقل والے ہیں عقل نمبر ایک اور نقل نمبر دو ہمارا کیا ہے عقل اور نقل میں ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں نقل کو یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ قرآن و سنت نقل ہے جو نقل ہوتا آیا کاپی ہوتا آیا ہے اور عقل ہے ہم کو اللہ نے عقل دی ہے تو عقل اور نقل میں دونوں میں ترجیح کس کو ہے نقل کو ہے. کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ پاورفل ہے عقل کے مقابلے میں کیوں اس لیے کہ عقل کا کوئی ایک کمال نہیں ہے عقل کی اسٹیجس ہوتی ہیں لیکن وہی میں کوئی نقص نہیں ہے سمجھ میں یاری بات یاد رکھی اس کو عقل میں نقص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہم کتنے لوگوں کو کہتے ہیں بلکہ بعض اوقات اپنے آپ کو کیا عقل ہی نہیں مجھ رہے کے بھی بولتا ہے غلط ڈیسیجنس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بولتا ہے عقل نہیں ہے یا عقل کمزور ہے عقل ناقص ہوتی ہے لیکن نقل وہی اللہ کا پیغام ناقص نہیں ہوتا ہے تو یہ سمپل لاجک ہے لاجک والوں کے لیے کہ جو ناقص ہے اس پر کامل کو بے ایب کو ہمیشہ ترجیح ہونی چاہیے اور کم علم والے کا ڈیسیجن دوسرا دوسرا پہلو آپ دیکھیں ایک آدمی عقل سے فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس نالج ہے صحیح کیونکہ ڈسیزن کے لیے نالج زیادہ ہونا چاہیے تو کم نالج والا کم علم والے کا فیصلہ اور وہی کیا ہے کامل علم والے کا فیصلہ کیونکہ اللہ الخلق العمر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو اللہ کا فیصلہ ہے تو وہی اللہ کا فیصلہ ہے اور عقل کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے زیادہ بلکہ کامل علم والے کا فیصلہ ہمیشہ ناقص علم والے کے فیصلے پر بھاری ہونا چاہیے تو اس عقل کی وجہ سے بھی دیکھیے عقل کا فیصلہ کیا ہے کہ وحی ہمیشہ ترجیح پائے گی کس پر عقل پر عقل اور نقل میں تارس جب ہوگا تو اس وقت میں تاروس یعنی کانٹروڈکشن ہوگا تو نقل کو ترجیح دی جائے گی کس پر عقل پر ورنہ دو آدمیوں میں جب جھگڑا ہو تو کون سی عقل بھاری پھر جھگڑا ہوگا تیسرے کی کیوں ججمنٹ والی ہے تو یہ مصیبت ہو جائے گی اس لیے عقل کے اوپر ہمیشہ نقل کو ترجیح ہوگی تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجرد عقل کی سطح پر مجرم انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ وحی کی بنیاد پر کہ وحی پہنچی اور نہیں مانا تب جا کر آدمی مجرم ہوتا ہے یہ آیت ہم کو بہت اہم عقائد ہے اس کو معلوم ہونا ضروری ہے یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے ورنہ آدمی بہت غلط فیصلے زندگی میں کر سکتا ہے دین اور دعوت کے سلسلے میں بہرحال آگے آئیے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی رسولوں کے ذمہ اتمام حجت تھا رسولوں کے ذمہ حق کی وضاحت بھی تھی یہ نہیں کہ آ کے کہا اللہ ایک ہے اور چلے گئے نہیں یا کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے چلے گئے نہیں رسولوں کے ذمہ صرف تبلیغ نہیں تھی بلکہ رسولوں کے ذمہ تبئین بھی تھی دونوں میں کیا فرق ہے بہت سارے لوگ آج کے اس دور میں چونکہ بہت سارے اس میں غلط غلط باتیں بھی ہیں اس لیے میں اس کو زمنن لیتا جا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا جو منکرین حدیث ہیں رسول نوز باللہ ڈاکیے کی طرح ہوتے ہیں پوسٹ مین جس کو ہماری زبان میں یہ پوسٹ میں کہنا بہت یعنی نبی کی شان میں گستاخی کی طرح ہے بالکل ڈاکیے کی طرح ہیں کیسے خط لاتا ہے دیتا ہے نکل جاتا ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے آپ جانے آپ کا خط جانے آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھو خط لا کے دیا اس نے بس ختم تو رسول کی ذمہ داری نوز بلّہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کتاب یا اللہ کی طرف سے پیغام لایا اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے تم جانو تمہارا اللہ جانے کیا رسول کی ذمہ داری تھی نہیں رسول کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ رسول کی ذمہ داری جہاں پیغام کا من و جو کا تو پہنچانا ہے وہیں اس پیغام کو سمجھانا بھی ہے یہاں اہمیت معلوم ہوتی ہے رسول کے ایکسپلینیشن کی حدیث کی قرآن نے نہیں کہا کہ رسول پر صرف پہنچانا ہے جہاں یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں وہاں اس سیناریو میں ہے کہ منوانا نہیں ہے تمہارے ذمے پہنچانا ہے تمہارے ذمہ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پہنچانا ہے سمجھانا نہیں ہے کیونکہ قرآن ہی میں اللہ نے بتایا کہ سمجھانا بھی ہے کہاں اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الْرسُولِ وَمَا عَلَى الْرَسُولِ إِلَّا الْمُبِينَ رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچانا ہے صرف پہنچانا ہے نہیں اللہ رسول کے ذمے کلیئر کلیئر کھول کھول کے صاف ستھرے طریقے سے واضح طور پر پہنچانا ہے صرف پہنچانا نہیں ہے تو اس سے اہمیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے رسول کو جو لفظی متن آتا تھا جیسے قرآن مثال کے طور پر اسی کے ساتھ رسول پر اللہ کی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن اس کی تشریفی آتی تھی جی اور رسول اللہ کے دیے ہوئے فہم کے مطابق لوگوں کو اللہ کی بات سمجھاتے تھے اللہ کے پیغام کے کیا تقاضے ہیں اللہ کے پیغام کا کیا مطلب ہے یہ بھی رسول سمجھاتے تھے تو اس کو البلاغ المبین کہا جائے گا صرف البلاغ نہیں ہو مبین بانا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا بیان کس کو کہتے ہیں بیان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دو چیزوں کو الگ کر کے رکھ دے اسی لیے طلاق باعن کہتے ہیں کون سی طلاق با کا مطلب ہوتا ہے جب دونوں الگ ہو جائیں بیوی شو ایسی طلاق کے دونوں رجوع بھی کر سکتے ہیں نہیں دونوں ایک دم سیپریٹ تو حق اور باطل الگ ہو جائے کوئی کنفیوژن نہیں رہے تو اس کو کیا کہیں گے البلاغ المبین کھلے طور پر واضح طور پر پہنچا دینا تو رسولوں کی ذمہ صرف پیغام کا پہنچانا نہیں تھا بلکہ اس کی وضاحت بھی تھی اس لیے جہاں اللہ کا پیغام ماننا ضروری ہے وہیں رسولوں کا سمجھایا ہوا فرمان یا ان کی وضاحت ان کی تعلیمات کا ماننا بھی ضروری جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں وہ بات جو واقعی رسول کی بات ہو. نہ کہ کوئی آدمی گھڑ کے رسول کے نام سے بیان کرے تو یہ بات رسولوں کے ذمہ اللہ کے پیغام کا پہنچانا اور اس کو سمجھانا دونوں تھا اور آگے آئیے کیا رسولوں کے ذمہ یہ تھا کہ لوگوں کو حق بات منوائیں اور ان کے دل میں داخل کریں رسولوں کے ذمہ لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ اگر رسول کسی کو مسلمان نہیں بناتے ہیں اسلام میں داخل نہیں کرتے ہیں تو فیل ہاں اگر داخل کرتے ہیں تو پاس ایسا نہیں تھا رسولوں کے ذمہ صرف پہنچانا تھا سمجھانا تھا ماننا نہ ماننا یہ لوگوں پر تھا اور رسولوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ زبردستی منوائیں نہ رسولوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ کسی طرح سے ان کے دل میں حق کو داخل کریں رسولوں کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی نہ وہ یہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لئی کا ہدا کن اللہ دی می شاہ اے نبی ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے لَيسَ عَلَيْكَ علئی عَلَيْكَ یعنی تمہارے پر ہے یہ مطلب اس کا ہوتا ہے النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَاللَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لوگوں پر حج ہے یعنی فرض ہے ذمہ داری ہے ان کی کرنا ہے ان کو تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا نہیں ہے سا عَلَيْكَ کا ہوں اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کیوں ولاکن اللہ شاہ لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا یعنی اے نبی آپ پہ ذمہ داری نہیں آپ لوگوں کو ہدایت دو بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ایک اہم عقیدہ کہ رسولوں کے ذمے بھی نہیں اور ان کے بس میں بھی نہیں لا اللہ خلیف اللہ صاحب ان کو ایسی چیز کا مکلف اللہ کیوں کرے گا جو ان کے بس میں نہیں ہے اے نبی آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا معلومہ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے رسولوں کے ذمہ نہیں اسے ایک بہت غلط عقیدہ لوگوں کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں تبدیلی کرتے ہیں اس کو وہ لوگ اپنی طرف سے توجہ یا اور بھی الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ فلانے بزرگ ہیں وہ یہاں ہیں ان کا مرید کہیں اور ہے اور اس اس اس نے نے ان کی طرف التجا کی کی کی طرف طرف التجا انہوں یہاں سے کے دل کے کے قلب توجہ تو دل احوال کو بدل دیا یہ تصوف میں مانتے ہیں لوگ اور اس کو کرامت مانا جاتا ہے اللہ نے فرمایا آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اگر نبی بھی ہدایت دے سکتے تھے تو اصولن قرآن میں ایسی کوئی آیت ہوتی اور واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی لوگ جن کے بارے میں آپ چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت ملی ان کو ہدایت مل جاتی مثلاً ابو طالب لیکن نہیں ملی ہدایت کیوں اس لیے کہ ان کے بس میں ہدایت نہیں ہے تو یہ جو عقیدہ ہے کہ فلاں بزرگ توجہ سے کسی کے دل پر اثر ڈال سکتے ہیں اس کو فاسق سے متقی بنا سکتے ہیں اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں ایک نظر سے اس کا حال بدل دیتے ہیں تو یہ سب بےحدہ باتیں ہیں اسلامی عقائد میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ بھی عقیدہ یاد رکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے رسول جن کو اللہ نے لوگوں کی رہبری کے لیے چنا ان کے بس میں ان کی ہدایت نہیں تھی اور آگے آئیے رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے دیکھیں ایک عقیدہ اور بھی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ انسانیت کی ابتداء ہدایت اور توحید سے ہوئی پھر بگاڑ آیا لیکن جو لوگ سوشل سائنسز پڑھتے ہیں وہ اس کا الٹا پڑھتے ہیں سوشل سائنس میں آپ دیکھیں گے انسانیت کی تاریخ میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان پریمیٹو تھا ایک دم جنگلی انسان تھا اور اس کو پیڑ سے فائدہ ہوا آگ سے فائدہ ہوا بارش بجلی کڑک یہ دیکھ کر مظاہر فطرت جس کو کہا جاتا ہے کائنات کی جو طاقتیں ہیں ان کو دیکھ کر ایک آدمی ان کو پوجنے لگ جاتا تھا بجلی چمکی فوراً اس کے آگے جھک گیا پیڑ سے فائدہ ہوا پیڑ کے آگے جھک گیا بارش آگ ہوا آندھی طوفان اس سب کو پوجتا تھا پانی سیلاب طوفان سب کو پوجنا شروع کر دیا اس نے تو ڈر کی بنیاد پر یا نفع کی بنیاد پر انسان ان چیزوں کو پوجنے لگا دو ہی انسان کی زندگی میں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ کسی چیز سے اس کو فائدہ ہوا اس کو پوجنا شروع کر دیا جیسے گائے پیڑ سورج وغیرہ یا کسی چیز سے اس کو ڈر تھا ڈریگن ان کے چائنیز میں عقیدہ ہے کہ ڈریگن ایسا ہوتا ہے وہ کھا جائے گا سورج کو یا چاند کو تو وہ لوگ چلانا شروع کرتے تھے اس کو سورج گرہن کے وقت میں تو خوب چلاتے تھے چلاتے تھے اس کے بعد میں وہ جب نکل جاتا تھا تو سمجھتے تھے ہاں ہمارے چلانے سے اس نے چھوڑ دیا آپ اگر دیکھو گے انسانیت کی تاریخ میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو ایسے کئی ڈر آندھی طوفان بجلی کڑا گرج اس کو انسان جو ہے محبود کا عقیدہ دی یعنی یعنی اس کا مقام دیے ہوئے لیکن انسانیت کی تاریخ میں یہ ادھوری تحقیق ہے انسان یہ مانتا ہے آج کہ پہلے سب لوگ کئی معبودوں کو ماننے والے تھے پھر ترقی ہوتے ہوتے ہوتے پھر ایک معبود کو لوگ ماننے لگے تو یہ ایڈوانس ورژن ہے گاڈ کے بارے میں ورنہ بیسک سٹارٹنگ عقیدہ کیا تھا کئی معبود اسلام کہتا ایسا نہیں تھا اسلام اس کو نہیں مانتا ہے اس کو یاد رکھیے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی ابتداء توحید سے ہوئی ہے پھر اس کے بعد بگاڑ آیا کیونکہ پہلے انسان کتنے تھے ایک پھر ایک سے اس کا جوڑا بنا تو یہ پہلا جوڑا کس کو ماننے والا تھا ایک اللہ کو ماننے والا تھا اور ابن عباس کے قول کے مطابق اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے ذمن میں جو ابھی بتاؤں گا میں دس نسلیں ایسی گزری انسانیت کی آدم علیہ السلام کی جو سب توحید والے تھے دس نسلوں تک انسان توحید پر قائم رہا لیکن اس کے بعد پھر اس کے بعد شرک آیا کہاں سے آیا نو علیہ السلام کی قوم میں یعنی نو علیہ السلام سے پہلے جو قوم تھی ان کی اس میں شرک آیا بدھ بنائے آپ کو تاریخ پوری معلوم ہے کہ بدھ بنا کے رکھے باب دادا کے نے لوگوں کی تاکہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی دین کا جذبہ اور مضبوط ہو جائے وہاں سے ایک نسل نے بت بنائے ترغیب کے لیے اور دوسری نسل ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. یہاں سے شرک آیا تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابتدا میں انسان واحد تھا بعد میں شرک انسان میں آیا یہی بات قرآن کریم اللہ نے فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے <تصفيق> الناس امتن واحدا. لوگ ایک ہی امت تھے یعنی ایک دین پر تھے ایک دین پر تھے ناس امت واحدہ لوگ ایک ہی امت تھے یعنی ایک دین کے ماننے والے تھے سب توحید والے فبیص اللہ نبیرین پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد جب ان میں بگاڑ آیا انحراف پیدا ہوا ڈیویشن جب ان میں آیا فبیص اللہ نبیرین تو اللہ تعالی نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے وہ انم الب اب الحق اور ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی حق کے ساتھ لیا کما بے نا صفی مختلف تاکہ یہ نبی جن چیزوں میں لوگوں میں اختلاف واقع ہو چکا ہے اس کا فیصلہ کر دے تو اس حایت سے دیکھیے سور الباقرہ کیا نمبر دو سو تیرہ اس حایت سے کئی باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک لوگ ایک دین پر تھے دو ان میں اختلاف پیدا ہوا یعنی دین میں اختلاف آیا پہلا اختلاف کس چیز میں آیا توحید ہی کے سلسلے میں آیا اب اللہ تعالی نے جب ان میں اختلاف پیدا ہوا عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا توحید سے وہ ہٹ گئے تو پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی. کیوں کیا ایسا اللہ نے کیوں نبی بھیجے کیوں کتابیں دی تاکہ لیا کما بے ناسی فی مختلفی کہ لوگوں میں جو اختلاف واقع ہو چکا ہے یہ نبی ان کے اختلاف کا فیصلہ کرتے تو نبیوں کے آنے کا رسولوں کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا تھا صحیح اور غلط میں کنفیوژن آتا تھا حق والے ایک طرف باطل والے ایک طرف ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا جو صحیح یہ ہے اور غلط یہ بتاتے ہیں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے بلکہ کس کو بھیجا اللہ نے نبی بھیجے اور نبیوں کو کتابیں دی تو بنیادی کون تھے شخصیت اس میں نبی تھے اور نبی کو اللہ نے کتاب دی تو آج بھی جو اختلافات ہیں امت میں آج بھی اختلافات ہے کہ نہیں ہیں لیکن آج نبی آئے گا نہیں آج نبی نہیں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نبی آئے گا نہیں تو آج بھی جو فیصلہ ہے اس کے لیے کیا کریں گے ہر آدمی اپنے اپنے لیے کوئی امام پیر مرشد اپنے لیے طے کر لے کہ وہ جو بولیں گے وہ کریں گے کیا اپنی قوم میری قوم جو بولے گی وہ صحیح یہ مانے ہم یا باپ دادا جو کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے تمہارے باپ دادا وہ ایسے کیا اختلافات کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا نہیں بلکہ نبی اور نبی کی کتاب نبی کی تعلیمات اور نبی کی کتاب اس بنیاد پر آج بھی فیصلہ ہوگا اور یہ اللہ کا دائمی قاعدہ ہے یہ کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے کوئی بولیا کہاں سے لائے تم لوگ کی کیا کر رہے ہیں کہاں سے لائے قرآن و سنت سے اگر کوئی کہے آپ دیکھیے اللہ کا ابتدائی اختلاف کے ہی وقت یہ قاعدہ تھا تو آخر میں بھی یہ قاعدہ ہوگا یہ ہمیشہ کے لیے دائمی سنت اللہ کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کا اس کی تشریح نبی کا فیصلہ تو نبیوں کو اللہ نے فیصلے کے لیے بھیجا تو آج بھی امت کے اختلافات میں فیصلہ کس کی بنیاد پر کیا جائے گا کتاب و سنت کی بنیاد نبی تو ہے نہیں نبی کی تعلیمات موجود ہیں نبی کے فیصلے آج بھی موجود ہیں نبی کے فیصلے موجود ہیں تو نبی کا فیصلے کے لیے موجود ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ فیصلے سب موجود ہیں تو مسئلہ کیا ہے اصل مقصد فیصلہ ہی ہے تو فیصلے سب موجود ہیں تو کتاب و سنت سے آج بھی فیصلہ کیا جائے گا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں ایک بہت بڑا فرق ہے نبیوں کے پچھلے جو نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل کے فیصلے کے لیے بھیجا اور پچھلے جو نبی ہوا کرتے تھے ان میں سے بہت سارے نبی تو اپنے دور میں جھٹلائے گئے ان کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا اگرچہ دلیل کی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے مقابل قوم پر مخالفین پر غالب رہتے تھے لیکن مادی سطح پر جس کو آپ سوشل سماجی یا پولیٹیکل سیاسی سطح پر آپ کہیں گے بہت سارے نبیوں کو غلبہ نہیں مل سکا کسی کو لوگوں نے قتل کر دیا کسی کو علاقے سے نکال دیا کسی کے ماننے والے بہت تھوڑے رہے تو اس طرح سے زمین کی سطح پر مادی سطح پر نبیوں کو غلبہ بہت ہی کم ملا ہے ہاں دلیل کی بنیاد پر حق کی وضاحت کی بنیاد پر مناظرے کی بنیاد پر نبی ہمیشہ غالب ہے اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری حکومت نمرود کے مقابلے میں غالب آ گئے لیکن مادی اعتبار سے کہ سیاسی حکومت قائم ہو اللہ کی شریعت نافذ ہو اور باطل کو نکال دیا جائے ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا بہت کم ایسا ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں اور بہت کم عرصے میں ہوئی ہیں. باطل نظریاتی سطح پر بھی کھدیڑ دیا گیا اس کو लेवल لیول پر بھی बच्चा بچہ بنا دیا گیا بلکہ اس کو ایک دم اچھوت بن گیا باطل شرک ہے یا وہ سارا نظام جو جاہلیت کی بنیاد پر تھا وہ ساری تعلیمات جو جاہلیت کی تعلیمات تھیں سب خرافات اور رسم و رواج اور یعنی باطل خرافات عقائد سب کو باطل ثابت کر دیا گیا اور قوم نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ باطل ہے دوسرا جو پولیٹیکل لیول پر اس دین کی حفاظت اور اس کا نفاذ جس کو آپ کہیں گے اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی بنیاد پر سماج کی تعمیر سماج کا بننا پورے پورے ملک میں اس نظام کا نافذ ہونا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا بہت ہی ایک چھوٹی سطح پر موسا علیہ السلام کے دور میں ہوا یا بہت ہی یعنی سپر نیچرل طریقے سے جو ہے یہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کچھ حد تک حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا لیکن ایک بہت بڑی سطح پر جو یہ چیز ہوئی ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا رسول بالہدا ودین الحق وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بلہدا ودین الحق ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں لیود ہی رہی تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے باقی تمام ادیان پر جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان تمام ادیان پر یا جو اللہ کا دین تھا لوگوں نے اس میں بگاڑ کے اپنی طرف سے اضافے کر لیے ہیں ان کی شکلیں بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیا ہے ہر وہ دین جو اسلام کے علاوہ ہے یوگ ہی رہو الدین کلی تاکہ اللہ تعالی ہر دین پر اس دین کو غالب کر دے وہ کفا بلّہ شہیدہ اور اس کے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے اس کے لیے اللہ ہی بطور مددگار کافی ہے دونوں میننگ میں آتا ہے یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر اٹھائیس ہے سورہ الفتح آیت نمبر اٹھائیس اس میں دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں ہدایت ابن کثیر کہتے ہیں بالہداف و دین الحق العمن الصول علم نافع کے ساتھ رسول کو بھیجا اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا دو چیزیں دی گئی ہیں دیکھیے اسلام صرف عقائد کا مجموعہ نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں فلاں چیز فلاں چیز صرف آئیڈیالوجیکل ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی عملی زندگی کے لیے بھی کامل رہبری موجود ہے نہ صرف فرد کی سطح پر بلکہ سماج کی سطح پر بھی ہے ایک اچھا معاشرہ کن بنیادوں پر قائم کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نہ صرف قولی سطح پر بلکہ عملی سطح پر بھی اس کو کر کے بتایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جس میں نفع والا علم ہے اور جس میں ایسا عمل ہے جو نیک عمل ہے ان دونوں سطحوں پر ایک دین دیا گیا ہے تعلیمات کی سطح پر بھی اور پریکٹیکل اگزامپل کی سطح پر بھی عقائد کا علم بھی اور عملی زندگی کا علم بھی فرد کی سطح پر بھی اور سماج کی سطح پر بھی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک دین پر یہ دین غالب آئے گا ایسا نہیں بلکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب رہے گا اللہ تعالی نے اپنے نبی کے دور میں نظریاتی سطح پر بھی علمی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی سیاسی سطح پر بھی غالب کر دیا اس کو اب دیکھیے باطل ایک دم ختم ہو گیا شرک اس, اس زمانے میں توڑ دیا گیا لوگوں کی نگاہ میں شرک حقیر بن گیا جو اتنا عزیز تھا لوگوں کو کہ جس کی بنیاد پر لوگ اپنے رشتے داروں کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے وہ شرک اتنا گندا ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک کہ اس سے زیادہ کوئی گندی چیز ان کے نزدیک نہیں تھی جی. اس سے زیادہ کوئی حقیر چیز ان کی نگاہوں میں نہیں تھی جی. تو اتنا زیادہ بڑا ریفارم اتنی زیادہ ترقی ذہنی سطح پر انٹلیکچل لیول پر انسان کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ وہ توحید والا ہو جائے دہریت کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں دہریت کنفیوژن میں ترقی ہے آج پڑھا لکھا آدمی کیا ہوتا گاڈ گاڈ نہیں ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے وہ گاڈ نہیں مان کے وہ ترقی ہوگی گاڈ نہیں مان کے ترقی نہیں ہے کنفیوژن میں ترقی ہے پھر اتنے سارے کوشچن کا جواب کیا دے گا ہو کریشن کا ایکسپلینیشن اس کے پاس کچھ بھی نہیں بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے تو دہریت جو ہے یہ آدمی کے کنفیوژن میں تجزب میں اور اس کے ذہنی پیچیدگی میں ترقی ہے اور شرک انسان کی گراوٹ میں ترقی ہے کہ پھر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانور جو اس کی سواری کے لیے بنایا گیا ہے اس جانور کو اپنے اوپر ظاہراً و باطن سوار کر لیتا ہے وہ جانور اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے تو شرک انسان کی نظریاتی گراوٹ ہے اور دہریت نو no گاڈ یہ انسان کے کی لیے کیا ہے کہ اس کی بنیاد کو اس سے چھین لینا ہے وہ کہیں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جیسے سپیس میں پھینک دیا گیا اس کو کہیں اس کے لیے ٹکاؤ ہی نہیں ہے کہیں اس کے لیے بیس ہی نہیں ہے ہی نہیں ان کے بیچ میں جو بیلنس ہے اور سکون اور اطمینان ہے وہ توحید میں جس میں انسان کو سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے تو اسلام وہ دین ہے جو نظریاتی سطح پر بھی انٹلیکچل لیول پر بھی انسان کو غالب کرتا ہے سارے افکار کے مقابلے میں اور عملی سطح پر پریکٹیکل ماڈل ایک سماج امن والا بن جائے ہر ایک کا حق اس کو ملے ہر ایک کا حق اس کو ملے سماج میں ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو سماج میں صرف مادی یعنی معاشی نظام کی ترقی نہیں بلکہ معاشی نظام کی ترقی اور لوگوں کے تعلقات معاشرتی نظام کی ترقی اسی طرح سے سماج میں انصاف میں ترقی کہ واقعی انصاف کا قیام ہو یہ ساری چیزیں عملی سطح پر اسلام میں ملتی ہیں اور اس کو پریکٹیکلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ لیکن آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس یعنی کئی سوالات ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے آپ بتائیں مثال کے طور پہ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کسی کو بہت پوچھو بہت زیادہ جو پڑھا لکھا ترقی یافتہ ہے اس کو آپ پوچھو اگر ایک آدمی فریڈم ہے نا ہر انسان آزاد ہے ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے मेरे को खुदकुशी करने का बहुत हो गया मेरे को दुनिया में जो भी कर रहा सब उल्टा हो रहा मैं खुदकुशी करना चाहता हूं अब उसको रोकने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है पुलिस आएगी इसको पकड़ के लिए जाएगी नहीं आप खुदकुशी नहीं कर सकते ये जुर्म है अरे मेरी जान है मैं कुछ भी करूं उसका कानून के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, है? क्या एक्सप्लेनेशन है कुछ भी नहीं है لیکن اسلام کے پاس ہے کیوں جان کس کی ہے اللہ کی ہے اب وہ اللہ کو تو مانتا نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایکسپلینشن نہیں ہے گورنمنٹ کی, کی گورنمنٹ کی میرے ابو امن سے میرا والدین کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے گورنمنٹ کا کیا دخل ہے اس کے اندر اور ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جائے گا تو پچھلے ملک کا دخل ہوگا جہاں پیدا ہوا یا جس ملک میں رہ رہا وہاں کا دخل ہوگا کس کا کون اس کا اونر ہے اس کی جان کا اونر کون ہے اس کی جان کا مالک کون ہے اور اگر میں ہوں جب میں مالک ہوں میں یہ چیز اپنا موبائل توڑ سکتا ہوں میری جان ہے میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں بولو تو گورنمنٹ نہیں وہ کچھ بھی ہو نہیں اس کو خودکشی کرنے دے گی گورنمنٹ نہیں کیا جواب ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے اور جو جوابات ہیں بالکل ایسے جوابات ہیں جس کو مطلب غبارے میں سوئی لگا دے تو ختم ہو جائے گا لیکن اسلام کے پاس جواب ہے ریلیجن کے پاس اس کا جواب ہے کہ جان کس ہے اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے اللہ اس کی جان کا مالک ہے اللہ کی جان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں اور اللہ نے خودکشی کو کیا, کیا کیا ہے حرام کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل مت کرو انہ کا نبی کم رحیمہ اللہ تم پر بڑا رحیم ہے اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے اب دیکھیے قانون جو ہے اس کی اپنی حدود ہیں اگرچہ اس سے ایک حد تک لا اینڈ آڈر ہوتا ہے ہم اس کی مخالف نہیں توڑ دو اس کو جو جی میں کرو نہیں لیکن اس کی ایک حدود ہے یہ اسلام کا ایکول نہیں ہے اسلام کا بدل نہیں ہے یہ اس کی لمیٹیشن ہے اس لئے ایک ملک کا قانون دوسرے ملک سے الگ ہوتا ہے ایک ملک میں کچھ چیزیں پمیسیبل ہوتی ہیں, دوسرے ملک میں نہیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی الٹیمیٹ قانون نہیں ہوتا ہے لیکن اسلام ساری انسانیت کے लिए اور اس میں انسان کے کئی سوالات کا جواب مل جاتا ہے انسان کو یہ میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں نکاح کے سلسلے میں آپ देखिए قتل کے سلسلے میں دیکھیے چوری ہڑپ وغیرہ چیٹنگ وغیرہ جو بھی یہ دھوکا تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے انسان کا اپنا بنا قانون ہے اس کو ڈیبیٹیبل ہے وہ اس کو اس کو بحث کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کا جب معاملہ آ جاتا ہے کہ نہیں جو خالق ہے اس نے یہ طے کیا ہے تو سب کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ اب اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے تو یہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے کوئی ایسا قانون ہو جو اوپر سے آئے جس کو کوئی کوشچن نہیں کر نہ انسان کا دیا ہوا قانون ایک انسان دوسرا اس کو کیا کر سکتا ہے کوشچن کر سکتا ہے پھر زیادہ زیادہ کیا کریں گے کہ سو لوگوں میں سے اگر 51 لوگ اس کو مانتے ہیں تو انچاس لوگ چاہے نہ مانیں ان کو ماننا پڑے گا اب بتائیں کیسا مانتا ہے انسان کوئی بھی قانون اگر پاس ہوگا کیسا ہوگا میجورٹی اس کو مانتی ہے تو مائنورٹی چاہے کتنی ہی انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو پولیٹیکل لیول پر وہ قانون نافذ ہو جائے گا اس کو انٹلیکچل لیول پر کچھ بھی دیکھنا نہیں دیکھنا وہ بعد کی بات ہے ایسے کئی قوانین ہیں مرد مرد کی شادی عورت عورت کی شادی اب اس میں کتنا ڈبیٹ ہو رہا ہے کلوننگ یا اپنی اجازت سے پیشنٹ کا خودکشی کرنا ایسے کئی معاملات ہیں جن کا انسان حل نہیں دے سکتا ہے کیوں منع کرے گا اس کو ایسی کئی خرافات ہیں گندگیاں ہیں سماج میں پھیل سکتی ہیں کئی غلط باتیں بھی سماج میں پھیل سکتی ہیں بس اس وجہ سے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان پر حاکم کیسے بنے گا تو یہ ایک مسئلہ انسان کا ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے ایک ایسا دین دیا کہ جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے آئیڈیالوجیکل لیول پر بھی پریکٹیکل لیول پر بھی ہر لیول پر یہ دین غالب ہے دوسرے تمام دینوں پر چاہے واقعی اس کو ریلیجن مان کے آدمی اس پہ چل رہا ہو یا وہ کوئی آئیڈیالوجی ہو دیکھیں جس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس کا ریلیجن ہے دین آپ صرف اس کو نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی لیول ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ ایک دین بنتا ہے سوشلزم ایک دین ہے اگر وہ دین کے نام سے نہیں ہے اسی طرح سے اور بھی کئی کی افکار ہیں وہ اپنی ذات میں ایک دین ہے جس کو لوگ اپنے لیے اصول مان کے اس کو چلتے ہیں اس کے اوپر تو اس طرح سے تمام افکار پر آئیڈیالوجیز پر ریلیجنز پر اسلام ہمیشہ غالب رہے گا آپ کبھی بھی اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں بشرطے کہ آپ کے پاس وہ علم ہو اسلام کا ورنہ آدمی خود ہار کے آئے گا مناظرہ بولے گا اسلام ہار گیا نہیں تو ہارا ہے تو ہارا ہے تو ایک آدمی خود جو ہے علم رکھتا ہو واقعی اس کو محسوس ہوگا کہ دوسرے تمام افکار کے مقابلے میں اسلام ہمیشہ غالب رہے گا یہ بہت اہم تھی چیز تھی جس کو سمجھانا زیادہ ضروری تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی تھے اور آپ کو جو دین دیا گیا وہ سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے ہے اور قیامت تک غالب رہے گا واقعی غالب رہے گا کوئی آدمی نہ اللہ یعنی اللہ چاہے تو یعنی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے تو اب اللہ چاہے تو کیسا یعنی کوئی آدمی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں کہ ان سوچیں اللہ جو قطعیات ہیں اس میں بولیں گے آپ کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے ان ایسا کیسے وہ تو قطان جانے والے ہیں اس کے بارے میں نص موجود ہے تو اس میں یہ نہیں کہ ان دین غالب آئے گا غالب ہے کہاں ان بولنا آپ کے مسلمانوں کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے دعا میں بھی اگر آدمی دعا کرے تو کہاں انشاءاللہ بولے کہاں سبحان اللہ بولے کہاں اللہ عبر بولے آدمی کو وہ بھی معلوم آمین کہاں بولے وہ بھی نہیں معلوم جہاں بے شک بولنا ہے کچھ ایسے الفاظ آئے نہیں حدیث میں کہ یہاں بے شک بولا جائے یہاں انشاءاللہ بولا جائے یہاں پر بولا جائے دعا میں لیکن لوگ جیو جی میں جی میاں کہنا شروع کر دیتے ہیں نبیوں کے بارے میں یہ بھی بات ہے ان کی ذمہ داری میں سے یہ بھی تھا کہ لوگوں کی تربیت کریں نہ ماننے والوں پر اتمام حجت واضح طور سے ان کو پہنچا دینا اور اسی کے ساتھ ماننے والوں کی تربیت دونوں ذمہ داریاں نبیوں رسولوں پر تھی کہ جو نہیں مانے ہیں ان کو پہنچا دیا اب حجت تمام ہو گئی مانو نہ مانو تمہارا معاملہ تمہارا اللہ کا معاملہ لیکن جو مان لیں اب وہ کیا کریں تو رسولوں پر یہ بھی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر ان کی تربیت کریں ان کو واقعی اللہ کا دین سکھائیں یہاں بھی آپ دیکھیں حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ رسول کے پاس جو لوگ ہوتے تھے بس یہ قرآن ہے لے لو یہ تورات ہے لے لو اب تم جو چاہے اس کا مطلب نکال لو اور اپنے حساب سے عمل کرو نہیں بلکہ رسولوں کے ذمہ کیا تھا ان کو عملی سطح پر ان کو اچھا انسان بنانا ان کی نگرانی کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کو دین سکھانا ایک غلط فہمی ان کی اگر اندر پیدا ہو گئی کتاب کی اس کو دور کرنا صحیح مطلب کیا ہے آیت کا وہ سمجھانا یہ ساری باتیں یہ ساری ذمہ داریاں رسولوں کی تھیں اللہ نے فرمایا اطباطی رسول انفسم یتل آیات ہی وہ ذکی محمود کتاب الحکم و من قبل مبین کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا یتلو علیہم ہی جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے ان پر پڑھتا ہے وہ ہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کی تربیت کر کے ان کو پاک کرتا ہے وہ کتاب الحکمت اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو دیکھیے یتنو علم آیات ہی میں تو آیتیں پڑھ کے سنانا ہو گیا اگر نوز باللہ ڈاکیے کی طرح معاملہ ہوتا کہ یہ میسج ہے پہنچا دیا جیسے بادشاہ کا میسج پہنچانے والا آتا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہے فرمان بادشاہ کا یہ ہے اور چلا گیا اب تم جانو بادشاہ جانے کیا رسولوں کی ایسی ذمہ داری تھی نہیں جہاں ان کی ذمہ داری پڑھ کے سنانا تھی وہیں ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر ان کو اچھا انسان پریکٹیکلی بنانے کی بھی تھی اس اعتبار سے رسول سماجی اصلاح کے بہترین نمونہ تھے اس لیے ان کی کتاب جو وہ لائے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں قرآن کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس قرآن کا پریکٹیکل اپلیکیشن اس سماج میں اس رسول نے کیسے کیا کیسے اللہ کے کی رسول نے ان لوگوں کو جو شرک میں پڑے ہوئے تھے بہتر انسان بنایا وہ کیا طریقہ تھا وہ کیا سٹیجز تھے وہ کیا میتھڈولوجی تھی وہ کیا حکمت تھی جو آپ نے آپ نے اختیار کی تو یہاں اہمیت پیدا ہوتی ہے سیرت کی یہاں اہمیت پیدا ہوتی ہے سنت کی کہ کہاں سے معلوم پڑے گا کہ کیسے سماج کو ہسٹری میں معلوم پڑے گا یا قرآن میں قرآن میں تو نبی کی ہسٹری نہیں ہے قرآن میں نبی کی ہسٹری نہیں ہے سیرت نہیں ہے یہ قرآن سے باہر دیکھنا پڑے گا حدیثوں میں جس کو صحابہ نے بتایا کہ آپ نے کیا کب کیا کیسے کیا تو یہاں اہمیت کیا پیدا ہوتی ہے حدیث کی حدیث کی اہمیت یہاں پیدا ہوتی ہے. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رسولوں کے ذمہ ایمان والوں کی تربیت بھی تھی کیا رسول اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے تبدیلی کر سکتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں ہرگز نہیں یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے رسول جہاں بہت حکمت والے تھے بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے جو نہ صرف حکمت والے تھے بلکہ حکمت سکھانے والے تھے بتائیے حکمت کا ٹیچر اس کو حکمت نہیں ہوگی یو عالم الخط الحکمت حکمت سکھانے والے تھے بہت انٹیلیجنٹ تھے لیکن رسول اتنے حکمت والے ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کی تعلیمات میں ترمیم کریں اپنی طرف سے تبدیلی کریں قرآن میں اللہ نے فرمایا و ادا تت العلّم آیاتن بیناتین جب ان کفار پر مشرقین پر اللہ کی واضح ترین آیات پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں قال لدین لا ارجن علق وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں قرآن غیر اوبدل یہ قرآن نہیں کوئی اور قرآن لاؤ مشرقین کی ڈیمانڈ کیا تھی دیکھیے کیسے کیسے ان کی کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے نواب صاحب کی ڈیمانڈ ہے کیا ڈیمانڈ ہے دوسرا قرآن لاؤ کیوں ہم بول رہے نا ہم کو دوسرا چاہیے دوسرا قرآن لاؤ آج بھی دعوت کے میدان میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو بات کو قرآن غیر اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ او بد دل یا اس قرآن میں چینجز کرو ذرا یا تو پوری کتاب دوسرا ورژن لے کے آؤ کتابیں ہٹاؤ دوسری کتاب لاؤ یا پھر اس کو کیا کرو ایڈٹ کرو اس کو اس میں چینجز کرو اللہ نے کیا کہا نبی کو کہا ان کا جواب دو ایسی ڈیمانڈ کرنے والوں کو ان کا تو ڈیمانڈ لینا چاہیے ان کو کیا جواب دیا جائے اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنی طرف سے اپنے جی میں جو آئے اس کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یعنی اس کو بدل کے دوسری کتاب تو دور کی بات ہے چھوٹی چیز کہ اس کی کسی بات میں تبدیلی کی جائے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کلما یقون انبدی رنتلقا اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ان بلکہ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے جو میسج مجھ کو آتا ہے میں تو بس وہی کرتا ہوں اور اخاف مجھے ڈر ہے ان عصی تو کہ اگر میں نے اپنے رب کی نا فرمانی عظیم تو ایک بڑے سنگین دن مجھ کو عذاب دیا جائے گا میں ایک سنگین دن کے ایک بڑے بھیانک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا یونس کی آیت نمبر پندرہ بہت اہم آیت ہے اس میں دیکھیں کئی چیزیں سامنے آتی ہیں دائی کے لیے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو دین کے حساب سے بنانا کہ دین کو لوگوں کے حساب سے بنانا ہاں ایسا ہوتا ہے بولے جینزم میں ایسا ہے اپنے حساب سے کیسا بتانے کا اس کو تو قرآن کو اس کے حساب سے چینج کرنے کا بدھزم میں ایسا ہے فلان ازم میں ایسا ہے پاگل ازم میں ایسا ہے یعنی مسلمان ہر آئیڈیالوجی کو ریسپیکٹ کرے اور اس کے حساب سے قرآن و سنت کو ایڈجسٹ کرے یہ نبی نہیں کر سکتا ہے مسلمان کر سکتا ہے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کے لیے بھی اختیار نہیں تھا کہ قوم کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ تعلیمات کو ایڈجسٹ کرے اس میں تبدیلی کرے نیا ورژن قرآن کا لے آئے یا قرآن میں اپنی طرف سے اپڈیٹ کرے اس کو ایڈٹ کرے اس کو نہیں کر سکتا میں اور یہی دائر کا مزاج ہونا چاہیے بھائی یہ اسلام ہے آپ کو پسند آیا لو نیا آئے مت لوگ ہم آپ کے حساب سے اس کو بدل نہیں سکتے ہم, ہم اپنی قیچی سے آپ کے حساب سے آپ کا ناپ کا نہیں بنا سکتے اسلام ٹیلر میڈ جو ایسا اسلام آپ کو نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے مجھے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا ایک کام کرو ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو ایک سال ہم تمہارے معبود کی بات کرتے ہیں تو کیا کریں گے آ رہے دیکھو کم سے کم اتنا تو آ رہے. تو جانے دو بہما بول کے ہی کرو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تم کو اللہ ہی کی عبادت کرنی پڑے گی تمہارے حساب سے اللہ کے نام ہم چینج کریں گے کہ چلو برہم کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اللہ برہم ہے وشنو کا میننگ یہ ہوتا ہے اللہ اور وشنو ہے اللہ تعالی کے مستقل نام ہیں انہیں سے اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے نام بنا وہ نام ان سے پکارنا ہے یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دن میں ایسا ایڈجسٹمنٹ کریں ایڈجسٹمنٹ کوٹا ایسا بنائے کچھ کہ وہ خوش ہو جائیں وہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں ہم اسلام ایز ایٹ از پیش کریں وہ نہیں مانتے ہیں آج نہیں مانے کل مانیں گے نہیں مانیں گے اللہ جس کو ہدایت دے گا کو ہدایت دے جس کو نہیں دے گا نہیں دے گا نبی کے چچا نے نہیں مانے عربی کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو, جس کو نہیں ملنا نہیں ملے گی ہدایت لیکن ہدایت کا شوق بعض اوقات ایک انسان کو اتنا زیادہ دور لے جاتا ہے کہ وہ دین میں تحریفات کو بھی اختیار کرنا شروع کرتا ہے ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے یہ اسلام ہے پسند آئے لو نہیں آیا مت لو ہم جو کا تو اسلام کو پیش کریں اس کی سمجھ کے لیے آسان بنائیں تبدیل نہ کریں فرق یاد رکھیے اس کے لیے دین کو آسان کریں جو ہے اس کو ایزی بنائیں یہ نہیں کہ اس کی پسند کے مطابق بولے ہاں اسلام میں بھی ہے تو اس بات کو یاد رکھیے کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا ہوں مجھ کو اختیار نہیں ہے اس کا ان ما يحا میں تو بس اسی چیز کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے ریویلیشن بھیجی جاتی ہے ریویل کیا جاتا ہے میسج آتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں بس تو یہاں پر دیکھیے یہ معلوم ہے اب یہاں پر ایک اہم نکتہ علمی سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلقَائِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کی تعلیمات میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہاں اللہ اگر بتائے تو کر سکتے ہیں اسی لیے ناسخ اور منسوخ کا جو معاملہ ہے قرآن کی تعلیمات میں ایک حکم آتا ہے اس کو یاد رکھیے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں یہ حدیث قرآن سے کانٹریڈکٹ ہو رہی ہے اس کا سر دیوار سے کانٹریڈکٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا کہ مردار حرام ہے لیکن اس حکم میں ایک ایکسپشن آیا حدیث میں کہ کیا ہمارے لیے سمندر کی مچھلی کیا ہے مردہ بھی ہو تو حلال ہے تو اب یہ قرآن کے حکم میں تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ نے صاف کیا کہہ دیا آپ بولو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں اس میں تبدیلی کوئی یہاں فی نفس ہی تبدیلی کا انکار نہیں ہے اس کو یاد رکھیے ہے انکار اس میں نہیں ہے نس کس کو کہتے ہیں پہلے یہاں پر نماز پڑھتے تھے قبلہ یہاں تھا بیت ال ہے نا بیت المقدس کی طرف تھا بعد میں کہاں ہوا مسجد حرام کی طرف تبدیلی ہے کہ نہیں ہے پہلے نماز میں بات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے بعد میں بات کرنا کیا ہو گیا منع ہو گیا تبدیلی کا انکار نہیں ہے اسلامی احکام میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن جو بھی احکام کی تبدیلی ہے وہ نبی کی طرف سے نہیں ہے کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے چاہے وہ قرآن میں آیا ہو چاہے وہ حدیث میں آیا ہو اس کو یاد رکھے بہت اہم نکتا ہے بہت سارے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث قرآن سے کیا ہو رہی ہے ٹکراری بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ قرآن میں تو ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے کیا ماننے کا ہاں بولے دونوں ماننے کا اللہ کو ماننے کا کہ رسول کو ماننے کا کلمہ کون سا پڑے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ ایسا پڑے محمد رسول اللہ بھی تو ہے نا تو اللہ کو بھی ماننا ہے رسول کو بھی ماننا ہے اللہ کی بھی ماننا ہے آتی اللہ آتی اللہ کی بھی مانو رسول کی بھی مانو تو یہاں پر اللہ کی طرف سے جو تبدیلیاں آئیں وہ رسول کی اپنی طرف سے ہیں نہیں جو بھی شریعت کی پچھلا حکم نیا حکم یہ حکم اس میں ایکسیپشن تو وہ ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے چاہے وہ قرآن میں آئے چاہے وہ حدیث میں ہے۔ کیونکہ قران کی نص سے معلوم ہوا کہ ہر تبدیلی اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث تکرار اس لیے نہیں مانیں گے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں ضروری نہیں کہ ہر تبدیلی قرآن میں آئے سمجھ میں آ یہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے۔ تو خلمہ یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی اے نبی آپ کہیے میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان اتبعوا الا ما يحا میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات وہی کے تابع تھیں آپ کی جتنی تعلیمات تھیں آپ کا عمل وہی کے تابع تھا مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انَ سبھی تحریم علی اے لوگوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو میں حرام کر دوں اللہ کی حلال چیز کو میں حرام کروں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا بعض لوگ تقوی کے جوش میں بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں حرام کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے خود فرمایا کہ میں اللہ کی حلال کو تمہارے اوپر حرام کر سکتا ہوں نہیں اور اس کے بلاکس حرام کو حلال کر سکتے ہیں وہ اشبد ہے وہ اور زیادہ زخت ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو چیز آلریڈی حرام ہے اس کو کیسے حلال کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اگر وہ حلال کیا جائے تو آپ بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دیا یہ حلال کر دیا ہے تو اس طرح سے نبی جو بھی تبدیلیاں شریع احکام میں لاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ نقطۂ مہم ہے اس کو یاد رکھیں یہ جس دور کا فتنہ ہے یہ حدیث یہ آج سے ٹکرا رہی حدیث کو چھوڑ دو آیت کو لے لو کیونکہ اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا تو یہ جو لاجک ہے بہت ٹریجک ہے اس کا انجام کفر ہے اس کا انجام کفر ہے اور ایک حدیث کا انکار آدمی کو تمام حدیثوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے اس لیے ایک آدمی بہت ہی احتیاط کرے اس سلسلے میں بلا صحیح منہج کے اگر آدمی تحقیق کرے گا تو یہ جہالت کی بدترین قسم ہے بلا اصول اگر آدمی تحقیق کے میدان میں اترے تو یہ آدمی کو جہالت سے بری جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے ایسا آدمی اکثر اوقات تکبر گھمن خود خود پرستی خود نفسی اور خوش فہمی ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا میں مبتلا ہو جاتا ہے رسولوں کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ رسولوں کا کام صرف اتنا نہیں تھا کہ قوموں کی اصلاح کریں قوموں تک دین پہنچائیں بلکہ رسول خود بھی اس دین کے مکلف تھے جس کی تبلیغ وہ کرتے تھے یعنی کہ آپ نے پہنچانا ہے جانا ہے نہیں جو شریعت رسول لاتے تھے اس شریعت پر عمل کرنا بھی ان پر فرض ہوتا تھا تو رسولوں پر عمل کی بھی ذمہ داری تھی اور وہ عمل کے بھی مکلف ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا رسول اے رسولو کلو من طیبات و صالحا الصالحہ چیزوں میں سے طیب چیزوں میں سے کھاؤ وہ صالحا اور نیک عمل کرو انی بما تعملون علیم میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں میں تمہارے اعمال کا علم رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے تم کیا عمل کرتے ہو تو رسولوں سے اللہ نے کا اسپر المؤمنون ونون نمبر کیاول ہے اللہ نے فرما اے رسول طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو دو چیزیں دو پہلو زندگی کے انسان کے ہیں دونوں کے بارے میں اللہ نے ان کو حکم دیا ایک ان کا مادی پہلو جسمانی اور دنیا پہلو اور دوسرا دینی پہلو شرعی پہلو دنیاوی اعتبار سے ان کو کیا حکم دیا گیا حلال کھاؤ کلو مین الطیبات تو تمہارا دنیاوی معاش یا رزق کا ذریعہ کیسا ہونا چاہیے حلال ہونا چاہیے نمبر دو وہ املو صالحہ اور تمہارے امال کیسے ہونا چاہیے صالح ہونا چاہیے جو اندر جا رہا ہے وہ طیب ہونا چاہیے حلال اور جو باہر اعمال آ رہے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے صالح ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے اس میں بعض علماء نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امل صالح سے پہلے اقل حلال کو ذکر کیا ہے دیکھیے عمل صالح نمبر دو پہ آ رہا ہے اور حلال کھانا نمبر ایک پہ آ رہا ہے تو علماء نے کہا یہ اہمیت اور نتیجے کے اعتبار سے دونوں چیزیں اس میں ہیں کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آدمی کے عمل سوالح میں ایک آدمی کا حلال کھانا بہت بڑا عمل ہے بہت اہم عمل ہے یہ یعنی نہیں کہ کچھ بھی کھائے اور دیندار بنا رہے سود بھی کھا رہا ہے چوری اور جھوٹ بول کے بھی تجارت کر رہا ہے اور پانچ ٹائم کا نماز ہی اپنی جگہ ہے عام طور سے زندگی میں چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ تجارت میں آدمی احتیاط نہیں کرتا ہے جھوٹ سچ دھوکہ وعدہ خلافی اور حرام اور سود اور خیانت اور کیا کچھ نہیں کرتا ہے لیکن برابر پانچ وقت کی نماز رمضان کے روزے حاجی صاحب اور سب کچھ ہے تو رسولوں کو یہاں پر اللہ نے حکم دیا حلال کھاؤ اور نیکمل کرو یعنی جہاں عبادات کا معاملہ ہے اعمال صالح کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس میں ایک بہت اہم یہ ہے کہ تمہارا کسب تمہاری کمائی حلال ہونا چاہیے تمہارا کھانا حلال ہونا چاہیے نمبر دو, دوسری بات جو کہی وہ یہ کہ آدمی کے اعمال پر انسان کے کھانے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یہ بھی بات عربانی آ ہاں گئی ہے کہ ایک آدمی اگر حلال کھاتا ہے تو اس کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے اگر آدمی کا کھانا حرام ہو تو بھی اس کے اعمال پر برا اثر پڑتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے لیکن حرام کھاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے نہیں قبول ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جو آدمی حرام غذا استعمال کرتا ہے یا حرام لباس یا حرام پیسہ استعمال کر رہا ہے تو جو بھی اپنے مفاد کے لیے آدمی حرام استعمال کر رہا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے چاہے وہ نماز پڑھے چاہے وہ رکھے تو آیت میں یہ بات معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم نیک عمل کا حکم کس کو دیا رسولوں کو دیا اور طیب حلال کھانے کا حکم بھی رسولوں کو دیا یعنی وہ بھی مکلف تھے وہ اللہ کے قاعدے اور قانون سے باہر نہیں تھے ان پر بھی ذمہ داری تھی کہ تم کو بھی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا اس سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو ابھی کیا ہو گیا اللہ مل گیا بزرگ پہنچ گیا ابھی اور ان کا کیا ہو گیا ان کو معرفت حاصل ہو گئی حقیقت مل گئی شریعت طریقہ سب ابھی اوپر نکل گئے ایک دم اب ان پر شریعت ہے نہیں شریعت تو کیا ہے بچوں پر ہے صرف جو ابھی نئے نئے ہیں اس راستے میں ان کے لیے شریعت ہے اب یہ کیا ہو گیا ایک دم معرفت کا درجہ پال چکے ہیں شریعت کیا ہے اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے ابھی نماز نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے یہ کر رہا ہو کر رہا کس, کس لیے کر رہا اللہ کو پانے کے لیے اللہ مل گیا ہے نا ابھی یہ تو ذریعہ تھی منزل پہ پہنچ گئے تو بس سے کیا تعلق ہے اب کیا بس کو بھی پکڑ کے رکھنے کا پہنچ گیا نا ابھی بس چھوڑو گا ابھی منزل پہ پہنچ گیا ہے یہ تب اللہ مل گیا اس کو تو اب یہ وسائل ان کی ضرورت کیا ہے لیکن آپ دیکھیے رسول ان کو بھی اللہ نے کیا کہا یا ایوہ رسول یا ایسول قلو مینت تو یہ بات ہی ومن یہ دو چیزیں ہیں دونوں اس طرح کے جو پیر ہوتے ہیں دونوں چیزیں ان کے مفقود ہوتی ہیں ان کے آتے کون ہیں بابا ریس میں کون سا گھوڑا آنے والا ہے لاٹری میں کون سا نمبر نکلنے والا ہے جوئے والے اور سب اس طرح کے جو بھی سٹے والے اور حرام کاری کرنے والوں کو ہی ایسی جگہ پہ پایا جا سکتا ہے ایسے باباوں کا شارٹ کٹ یہی لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کے پاس ان لوگوں کے نظرانے ہاتھی کبھی پوچھتے ہیں یہ بابا لوگ درگاہوں پہ کبھی پوچھا جاتا ہے حلال کیا حرام ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے عام طور سے حرام تجارت کرنے والے ہی وہاں پر بڑے بڑے گنبت بنا دیتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں قوالی کے پروگرام رکھتے ہیں سارا حرام کپڑا بلیک کو وائٹ بناتے ہیں اس طرح سے اللہ کے وائٹ نہیں بنتا ہوں یہاں وائٹ بنتا ہوگا اور عمل کے اعتبار سے ایسے بابا بابا سب نماز کو جا رہے بابا کدھر جا رہے ہیں ہجرے میں جا رہے کیوں وہ حجرے سے ڈائریکٹ مکہ کو جاتے ہیں स्पेस शटल है जैसे एकदम यहां से गायब होके वहां निकलते हैं बाबा बोले वहां पर दिल की नमाज पढ़ते हैं बाबा दिख रहे हैं यहां पर अपने को लेकिन यहां पर भी हैं वहां पे भी हैं है। क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाय है, जेरोक्स हो रहे हैं एकदम ब्लूटूथ से यहां से वहां जा रहे है। क्या ये ये झूठ है तो शरीय आमतौर से इस तरह के जो पीर बाबा होते हैं इनके लिए माना जाता है कि अब इनके ऊपर नहीं है नबियों पर भी है रसूलों पर भी है حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو تو اس سے وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے تو یہ لوگ کیسے نکل سکتے جو کچھ گنتی میں بھی نہیں آ سکتے ہیں کچھ گنتی میں بھی نہیں یہ لوگ تو یہ رسولوں کے بارے میں باتیں تھیں جو کچھ ہمارے سامنے آئیں کچھ باتیں پھر بھی اس میں باقی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں اس لیے کہ بہت اہم موضوع آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہر پوائنٹ کے ضمن میں کچھ نہ کچھ آج کے دور سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی خرابی آپ کو دکھائی دے گی تو ایک ساتھ ہمارے دو دو فائدے ہوں گے ایک تو رسولوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہوگا دوسرا جو بہت ساری غلط باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہوگی تاکہ ہم کمپیئر کر کے کسی کو بتا سکیں دیکھو ٹھیک ہے بابا ایسے نا رسول کے بارے میں ایسا اور بابا کے بارے میں ایسا تو اس طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق